اصلي على رسوله الكريم اما بعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانجر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر سادك الله العظيم رب ربشراخلی صدری و یسری امری وحلق اور بلال جیسا کہ آپ آگرات جانتے ہیں یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ موسوم ہے اور اسی نسبت سے مختلف تقریبات اور عام طور پہ خطبات جمعہ اور دروس وغیرہ کا موضوع آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوا کرتی اس آئے کریمہ میں جس پہ ہم تقبیر رب کا عنوان ہم نے رکھا ہے اس سے پہلے اکڑا بیس ربک رب کل خلق والی سوریہ الگ کی جو آیات تھیں وہ نازل ہوئی اور پھر سلسلہ وہی ختم ہو گیا یا ڈسکونیکٹ ہو گئے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو کا موضوع تھا اور لوگوں کے ساتھ جو بات چیت کا موضوع تھا وہ وہی وڑی سے متعلق جو کیفیت تھی کیسے وہ آئے اور انہوں نے کیا کہا اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اور یہ کہ انڈیویژلی طور پر آپ لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول چنا ہے اور نمائندہ یہاں پہ مقرر کیا ہے تعارف کروایا کرتے تھے کہ اب کے بعد میں اس دنیا پر اللہ کا نمائندہ کہا کہ پھر اس سورہ المدثر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاخر فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا دوپہر کا واقعہ کہ اچانک ایک کھٹکا سا سنائی دیا اور میں نے سر اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا وہ ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا اور اس کے وجود نے پورے فلک کو بھر کے رکھ دیا ہے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دہشت کی کیفیت تاریخ ہو گئی اور آپ پلٹ کے گھر آ گئے اور گھر آ کے آپ نے فرمایا دت سے رونی دت سے رونی میرے اوپر کپڑا ڈالو مجھے کپڑا ڈالو سردی دے کے بخار جسے کہتے ہیں وہ کیفیت اور اسی کیفیت میں اچانک وہی کا نزول شروع ہو گئے اسی کپڑے کے اندر یا ائ المدثر یا کپڑا لپیٹ کے لیٹنے والے کوم فانزر لیٹنے کے دن گئے اب اٹھیے آپ کھڑے ہوئیے کم جسے یہاں کی مربت جو عربی ہے اسے کہتے گم گم فانزر آپ لیٹنے کا نہیں اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا آپ اٹھیے اور آپ اٹھ کے کام کرنا شروع کر دیجیے یہ وہ آیات ہیں جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے پہلے حکم نہیں دیا جاتا تبلیغ کا بلکہ صرف تعارف کی حد تک ہوا تھا اور آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب آئندہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو آپ کے ذریعے مخاطب کرے گا آپ کی زبان سے مخاطب کرے گا آپ کی زبان کے ذریعے احکامات اس نو انسانیت تک پہنچیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو حکم ہو حکم واقم کمف آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے کس چیز سے ڈرائیے کہ جو نماز نہیں پڑے گا اس کو اتنا لمبا عذاب ہوگا یا قبر میں اس کے ساتھ یہ ہوگا جو زکات نہیں دے گا اس کے ساتھ یہ اشر ہوگا اور سانپ لپٹ جائے گا بہت بڑا اس کے ساتھ قبر میں یا جو حج پہ نہیں جائے گا یہ باتیں اس وقت ڈرانے والی نہیں تھی کہ یہ چیزیں ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی تو انتظار کس چیز کا تھا وان ہومفانز آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے وارن کیجیے انجار جو ہوتا ہے وارننگ لیٹر جو ملتا ہے محکمہ جاتی جو کسی کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو آفس سے وارننگ لیٹر ملتا ہے اس میں وہ ڈرانے والی بات نہیں ہے وارن کیجئے انجار سائرن بجانا اس کو بھی انزار کہتے ہیں اب کس چیز سے انتظار ہے کس چیز سے لوگوں کو وارن کرنا ہے کس چیز سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو تمہارا کوئی مقصد ہے تمہیں کسی بنانے والے نے ایسے ہی نہیں بنا دیا فضول چیز نہیں ہو تم کچرا نہیں ہو کہ کسی نے کہیں سے اٹھا کے کہ کہیں پھینک دیا ہے بلکہ تم کسی کی تخلیق کی انتہا کلائمیکس ہو کسی کی تصویر کشی کا اور تمہارا ایک مقصد ہے اور تمہیں اس مقصد کے بارے میں پوچھا جانا تیرہ سال تک جو محنت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادات کی محنت نہیں ہے وہ یہی اندار ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن کس چیز کے بارے میں اعزاز الزلہ تلاد وا واخراجہ تلاد وسکالا وکال ال انسان و مالا الکارا تم الکارا ومادہ کم خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایک ججمنٹ ہے جس میں آپ کو حساب کتاب دینا ہے آپ کا محاسبہ ہونا ہے ایک تارا بل سے حساب احمد غفلت مور لوگوں کا حساب قریب آ لگا ہے اور وہ غفلت میں موڑے پڑے ہوئے کوئی احساس ہی نہیں یہ ہے انداز عقائد کرو کہاں کھڑے ہو تم اپنی ہستی کا تعین کرو تم کون ہو یہاں پہ جب بھی کوئی کہیں جاتا ہے تو سب سے پہلا جو تعین ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں کون ہوں میری حیثیت کیا ہے اور وہ جو انتظامی چارٹ ہے اس میں میں کہاں ہوں میرے نیچے کون لوگ اور میرے اوپر کون سے لوگ ہیں اپنی ہستی کا تعین کرو تم کون ہو خالق ہو یا مخلوق ہو عابد ہو یا معبود ہو مالک ہو یا مملوک ہو اس کا تعین کرو پھر اس کے مطابق رویہ اختیار کرو اسی طرح اللہ کی کے جو اللہ کی صفات بانٹ دی گئی تھی ذہن میں ایک چارٹ بنائیے پیدا کرنے والا مارنے والا بیماری دینے والا شفا دینے والا نقصان دینے والا نفع دینے والا اور ان سب کے ساتھ ایک ایک آپ رسی لٹکا دیجئے اللہ بھی اس میں شامل ہے اس کو اوپر رکھا ہے کہ اس کے حکم سے اس نے وہ جیسے ہمارے عبد الرحمان صاحب ہیں اپنے اختیارات اس کو اپنی نائب کو دیتے چلے جا رہے ہیں مگر وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہوں وہ کہتے ہیں اختیارات میرے لے رو مگر صدر مجھے بنا رہے نہیں وہ یہ کافی تھی کہ اللہ تعالی اوپر ہے مگر اس نے اپنی مرضی سے اپنے اختیارات سے ہینڈ اپ کر لیا اور کام کو بانٹ دیا اور وہ رسیاں ایک ایک کر کے لٹک رہی ہیں اس کے بارے میں فرق عقیدہ درست کرنا ہے وارن کرنا ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیارات نہیں بانتے ہیں فصوبہ اللہ جی بے عدی والا پوت کھلے اس نے کسی کو کوئی قلم نہیں سوپا ہے سارے قلم اس کے پاس ہیں اور یہ جتنے بھی اختیارات تم نے بانٹے ہوئے ہیں اب ان کو آپ لپیٹ کے ایک رسی بنا لیں پکڑ کے آپ رسا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بہت ساری رسیوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ آتا سم بحب اللہ یہ اللہ کی جو رسی ہے وہ جو اللہ کی صفات ہیں ازار الناف الخالق المالک الشافع. وہ جتنی بھی ساری کی ساری ہیں وہ ساری جب مل جائیں گی تو ایک رسی بنے گی اور ساری صفات اسی رسی کے اندر ہوں گی وہ ایزام رس تو وہ ہوا یشفین اللہ جیو تو منی وہ یشقین اغنا و اخنا وہ انا ہوا ادحا کا وہ اب کا وہ انا ہوا اما کا واح وہ انا <جَئِن> یہ نہیں کہ بیٹیاں وہ دیتا بیٹے کو اور دیتا یہ ساری عقائد کی گندگیاں تھیں جو بدرجہ اتم موجود تھیں ان کے اندر اور وہ جو فرمایا یتلو عالیہ مایاتی یقینیم قرآن کی آیات پڑھتے چلے جاتے ہیں وہ ایک ہمارے کیفیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیات کو پڑھتے جاتے تھے اور وہ جو گرہ لگائی ہوئی تھی جادوگرن میں وہ گرہ کھولتے چلے جاتے تھے یہ ہمارے ذہنوں میں بھی عقائد کی بہت ساری گرے لگی ہوئی یتلو عالیہ مایا جاتے ہی وہی قرآن کی آیات پڑھتے چلے جاتے تھے عمر کے ذہن سے بھی کھول رہے ہیں اس گرا اور ایسی کھولی ہے کہ عمر ہجریسوت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ عمر نفے کے لیے تمہیں چوم رہا ہے تو عمر جانتا ہے کہ تم ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا عمر تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہے کہ عمر کی آنکھوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے تو دیکھا عمر سنت کا جواب لے رہا اور ہجراسود کو چومنا سنت ہے اس سے اور کچھ بھی نہیں زیادہ اور ڈھیر ساری سنتیں ہمیں ہمارے گھر میں دستیاب پانی پینے کے اندر چھ سنتیں جو آدمی وہاں اس سنت کے لیے دکم پہل کرتا ہے لوگوں کے دان توڑتا ہے اور گھر کے اندر سنتوں کو زبا کرتا ہے تیز کرتا ہے اس کی مثال اسی کی طرح ہے جس نے امام جعفر صادق سے پتوا پوچھا تھا جہ کا کہ جی وہ جہ اگر مر جائے آرام کی حالت میں تو اس کا کتنا کفارا کتنا ہے اور اس کا دم دینا ہے یا نہیں دینا ہے تو انہوں نے اس کے چہرے مورے کو دیکھ کے پتا چل گیا کس علاقے کا پوچھا کس علاقے کے رہنے والے چلو جی کوفے کا تو آپ مسکراہ پڑے فرمائن نواسہ رسول کو تو تم نے تحقیق تحقی طے کر دیا اور جو کے قتل کا مسئلہ پوچھنے آ گئے تو اس میں یہ ساری گرے موجودی صحابہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں نظر آتے ہم کو لوگوں نے بیتے وہ جو شجرہ تھا جہاں بیٹے شجرا ہوئی تھی جس درخت کے نیچے اس کو تقدس کی علامت بنا لیا تھا ٹھیک ہے اس کی ایک اہمیت ہے اس درخت کے نیچے چودہ سو انسانوں کی بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری ہوئے تھے اینڈ بیٹ سال لوگوں نے وہاں جا جا کے نفل پڑھنے شروع کر دیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس کو کٹوایا اور کٹوا کے وہاں دفن کروایا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں چھوڑا یہ کہاں سے یہ عمر کے اندر یہ چیز کہاں سے آئی ہے یتن علیہم ہم آیا ہی تو تیرہ سال تک تز ہوا ہے ہارڈ ڈسک کا ہارڈ ڈسک درست کی پہلے ذہن سازی کی ہے پہلے ایک کو منوایا ہے کہ ایک ہی وہی وہ سب کچھ کرتا ہے ایک کے سامنے جواب دہی کو یقینی بنایا ہے کہ تمہیں اس ایک کے سامنے جانا ہے اس عقیدت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کہ کوئی ہمیں اپنے جبے کے نیچے نکال کے لے جائے گا کوئی ہمیں وی آئی پی دروازے سے نکال کے لے جائے گا نہیں ان کم اللہ وار دہاب اور کل لو ماتی ہو یا ملک یا ماتے فردا تم نے رب کا سامنا کرنا ہے کیا جواب دو گے اسے یہ وہاں کوئی کلیرنگ ایجنسی نہیں ہوگی کیا آپ اپنے کاغذات اسے دے لیں بیس چالیس پچاس دیروں سے دے کر وہ آپ کے کاغذات کلیئر کروا کے کہے گا کہ یہ لو ٹوکن اور جنرل کے وہ جو ساتواں آسماں دروازہ ہے اس میں سے چلے جا تم تمہیں اپنے آپ کو خود کلیئر کروانا ہے یا یہاں کروا لو یا وہاں کروانا پڑے گا اسی نے فرمایا سونے سے پہلے کریے کروا کے سویا کرو کوئی پتہ نہیں صبح تمہاری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تمہاری آخری رات ہو تو یہ جو انجار ہے اور یہ جو تزکیا ہے یہ ذہنوں کا ہے پہلے بندوں کے اندر یہ بٹھایا کہ تم یہاں آقا نہیں ہو تم کسی کے مملوک ہو تم کسی کے غلام ہو اور جب یہ بات بیٹھ گئی ذہنوں میں جسے عمر فاروقت نے فرمایا کہ علمنا لمن القرآن تیرہ سال تک ہمیں ایمان سکھایا گیا ہے ایمان بلآخرہ ایمان باللہ ایمان بالرسالت ایمان بل بعد بادل موت ایمانیات جب بھر دیے گئے عقیدہ بنا دیا گیا اس کے بعد حکم آتا تھا کس نے کہا اللہ نے کہا کریں گے امیرکا کے اندر اتنی رینڈ پولیس ہوتے ہوئے اتنا زیادہ ان کے یہاں آ, لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اتنا اپ ہونے کے باوجود ان کے اداروں کے اتنا منظم ہونے کے باوجود کروڑوں ڈالر سٹیشنری پہ خرچ کرنے کے باوجود ٹی وی پہ اربوں ڈالر کی ایڈورٹیزمنٹ دینے کے باوجود صرف ایک سال شراب کو وہ حرام رکھ سکے اور انہیں مجبور ہو تو اسے دوبارہ پھر حلال کرنا پڑا اور ادھر یہ کیفیت ہے کہ جن کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی ہے ہمارے یہاں ہم وہ گرتی دیتے ہیں نا بچے کو شاید کی جن کو گرتی میں شراب دی جاتی تھی جن کے یہاں پچاس ہزار شیر شراب کی شان میں لکھے ہوئے تھے اور ان میں سے جب شراب کی وہ آیت نازل ہوئی فہال انت منٹا ہوں تو جس کے جس نے گھونٹ بھرا ہوا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ صبح سے توبہ کروں گا اب تو ہاتھ میں آیا ہوا ہے لو کہا کہا کہ نماز کے بارے میں کسی کو کنونس کر لینا آپ پڑھنے پہ تیار ہو جائے تو کیا کیا کر یار سویرے تو پڑھا کوئی پتہ ہے سویر ہوگی کہ نہیں ہوگی اب کی پڑھ لے پچھلی کی معافی مانگ لے اللہ سے اللہ کو پتا اس کو پچھلی خدا کرنے کا موقع ہی کوئی نہیں ملا بندہ توبہ کر کے آئے وہ نہیں کہ سویرے پڑھیں گے ایسے جمعے تو شروع کریں گے انہوں نے انہیں کام جمے سے شروع کریں گے یہ قانون ہم صبح سے لاگو کریں گے جس کے منہ میں تھا اس نے وہاں پھوک دی جس کے ہاتھ میں تھا اس نے گلاس توڑ دی اس دن کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب یوں یوپ رہی تھی جیسے سیلاب آیا اور کتنی دیر تک مدینے کی مٹی سے جب بھی رتوبت ہوتی تھی اور ہوا بند ہوتی تھی تو وہاں وہی خمیری ہوا اور وہ اسمیل شراب کی آتی تھی اس مٹی کے اندر سے یہ انقلاب کیوں آیا ہے یہ یتلو علیہ مایاتی ہی وا کوئی اور طریقہ نہیں تھا کیا حضور صلی اللہ علم دو چار سو بندہ کٹھا کر کے ہر ہفتے مہینے کے بعد لے جایا کرتے تھے کسی گھر میں اور بیٹھ کے ضربیں لگواتے تھے وہاں کوئی خاص ورد ان کو بتاتے تھے اتنی دفعہ کرو یا الٹے لٹک جاؤ اور سال کے بعد ان کو لا کے تین چار سو اور لے جاتے تھے کورسز کروانے کے لیے وہیں منڈی میں ہوا مدینے کی گلیوں میں ہوا ہے مدینے کے کھیتوں میں ہوا ہے مکے کی گلوں میں ہوا ہے آرفار مینار میں ہوا وہیں مارکیٹ میں رکھ تعلیم آپ کو پتا ہے تعلیم جس فیلڈ میں آپ ہیں اسی فیلڈ میں کروائی جائے تو زیادہ پریکٹیکل ہوتی بہت زیادہ یہ جو تعلیم کروانے والے ڈرائیور ہوتے ہیں نا گاڑی والے یہ بہت زیادہ مہربانی کریں میرے ساتھ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے تو وہ اس ایریا میں لے جاتے ہیں تعلیم کروانے کے لیے جہاں ٹرائی لیتے ہیں پولیس والے ویسے ممنوع ہے آپ اس ایریا میں نہیں جا سکتے لیکن وہ کہتے تھے اس وقت وہ نہیں ہوتے پولیس والے وہ لے جاتے تھے انہیں راؤنڈ اباؤٹ میں کرتے تھے اور وہ لوگ زیادہ جلدی ایزیلی پاس کر لیتے انسان کو اس لیے کہ وہ فیملی ہو جاتے نا وہ چوک اور وہ سڑکیں ان کے لیے اور انہیں پتہ ہوتا فلاں جگہ ہمپس ہیں اور جو جو بھی اصول ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا بجائے نادی سیائی میں ان کو کروایا جائے اور پھر ٹرائی کے لیے دوسری جگہ جائیں حضور غار میں ان کو لے جاتے تعلیم وہاں دیتے اور ٹریننگ کے لیے مکے کے مدینے کی گلوں میں لے آتے تو کبھی بھی کامیاب نہ ہو وہیں رہ کر ان کی تعلیم کی گئی ہے ان کو انذار کیا گیا اور پھر جو اس وقت کیفیت ہے مکے کی مکے والے صرف ایسی بات نہیں کہ مشرک نہیں کی اب دیکھیے مشرق کہ آ اللہ کے منکر نہیں ہیں بلکہ اللہ کے اختیارات میں انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو جو کہ اللہ کے پیارے تھے ان کو انہوں نے شامل کر لیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہم تھوڑی کہتے ہیں یہ خود دیتے ہیں یہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے حکم سے دیتے ہیں یہی بات وہ کہتے ماں ما نعبدہم آپ ہمیں کافر کہتے ہیں کیوں کافر کہتے ہیں ہم ان کو خدا سمجھ کے پوچھتے ہیں کون کافر ان کو خدا کہتا ہے ما نعبدہم آبودہ اللہ نے یو ہم تو انہیں خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں اب یہ رام جی کو خدا تھوڑی مانتے ہیں مشرقین تھے اور صرف عام قسم کے مصرقین نہیں تھے بلکہ جو شرک کا گھر بنا ہوا تھا اس کے متولی تھے اب اس متولی خاندان میں سے ایک بندہ اٹھ کے ان بتوں کی تکسیب کرنا شروع کر دے اور ان کو کندن کرنا شروع کر دے اور ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ تو کہیں گے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کوئی باہر والا کرتا تو قابل برداشت ہوتا اور پھر جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا سورہ مدثر نازل ہوئی تو اس کے غالب دو یا تین مہینے کے بعد آج سیزن سے اور آج سیزن میں ان کا جو تلبیہ ہوتا تھا وہ بھی یہی تھا کہ اللہ لبیک اللہ ہوما لب حضور کا ان کا جو مادہ ہوا تھا اس میں اس میں کا اللہ ہوما اے اللہ اللہ اے, اللہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ان کے شرک میں اور ہمارے شرک میں فرق ہے کوئی فرق نہیں وہ اللہ کو مانتے ہوئے مانگتے دوسروں سے تم بھی اللہ کو مانتے ہوئے مانگتے دوسروں سے وہ بھی ان کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے تھے تم بھی ان کو خدا سمجھ کے نہیں مانتے تھے. وہ بھی ان کو اللہ کا پیارا سمجھ کے نہیں مانتے تھے حضرت برحیم اللہ اسلام کا بت اللہ کے اندر جتنے بت رکھے تھے وہ سارے تدمروں کے تھے ان کے اولاد کے تھے تلبیا کیا لبیک اللہ بیک لبیک اللہ شریق اللہ لبیک یہی تھی اللہ شریقن تم لے کو ماں مالک سوائے اس شریف کے جو خود بھی اور اس کی ملکیت میں بھی جو کچھ ہے یعنی اختیارات وہ سارے تیری ہی ملک ہیں اللہ شریقن تم سوائے اس شریف کے جس کا تو مالک ہے وہ ماں مالک اور جو اس کی اختیارات ہیں اس کے اور جو بھی اس کے شعبدے ہیں اور جو بھی اس کے طاقتیں ہیں ان سب کا بھی تو مالک ہے یعنی اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا لادا خدا نہیں تیری مرضی سے تیری رضا مندی سے تجھے لے کے دیتا ہے خود وہ کچھ بھی نہیں اللہ شریف ان ہوا ماں مالک اسلام نے صرف یہی جملہ نکالا مگر یہ جملہ نکالنے کے لیے تیرہ سال محنت کرنی پڑی اب کہا گیا وہ ربا کا تکبر اپنے رب کو بڑا کر انہوں نے کیا کیا تھا رب سے اختیارات لیتے لیتے لیتے لیتے جاتے میاں صاحب نے اس میں ترمیمیں کر کر, کر کر کر کے رفیق تارڑ صاحب کو جو ہے چودھری فضلائی بنا دیے تھے صدر ہی پہلے دن بھی چودہ ترمیم کے بعد بھی ہز ایکسیلنسی ہز ہائیس پرنٹ صاحب ہی اسی طرح اللہ اللہ ہی تھا نہ اس کے نام میں کوئی فرق آیا نہ اس کے مقام میں کوئی فرق آیا ہے ارش پاری ہے اللہ ہی ہے لیکن اختیارات بچے دینے والے بابا شاہ کو لے کے دے دیا فلاں فلاں کو دے دیا فلاں فلاں کو دے دیا اللہ تعالی اختیارات کے لحاظ سے چھوٹا ہوتا چلا گیا اللہ کے پاس کیا رہ گیا باقی نفع کوئی اور دیتا ہے نقصان کوئی اور دیتا ہے اچھا کوئی بھی بیٹیاں دینے والی دیوی دیوتا نہیں تھا اس وقت بیٹیاں اس وقت بھی اللہ ہی دیتا تھا اور بیٹیاں آج کل بھی اللہ ہی دیتا ہے کوئی بابا ایسا نہیں جو بیٹیاں دیتا ہو ہاں بیٹے دینے والے ہیں پیر بابا شادی شہید ہے دولے شاہ ہے ہمارے علاقے میں بابا شاہ کمال ہے بیٹے دینے والے ہیں کوئی ایسا اس وقت میں دیوی دیوتا تھا نہ آج کوئی بابی بابا ہے جو بیماری دیتا ہو شفا سارے دیتے تھے یہ خاک کھا یہ گیٹ پکڑ کے پھیر لو تم اس وقت بھی یہی یہ تھا اللہ کیا کرتا ہے؟ بیماریاں اللہ بیچتا تھا مشکلیں اللہ ڈالتا تھا کوئی بھی مشکلیں ڈالنے والا اس وقت بھی کوئی دیوی دیوتا نہیں تھا نہ آج کوئی بابی بابا ہے مشکل ڈالتا اللہ تھا مشکل کشا کوئی اور تھا بیماری دیتا اللہ تھا شفا کوئی اور دیتا تھا بانج اللہ بناتا تھا بیٹیاں اللہ دیتا تھا بیٹے کوئی اور دیتا تھا تو رب چھوٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تب میگنیفائی کرو میگنیفائی کیا کرتے ہیں آپ شیشا رکھتے ہیں. اس کو اس ہر کو شیشہ رکھتے ہیں آپ بڑا ہو جاتا فوکش کرو اس چیز کو اپنے دروس کو اپنے موائز کو اپنی تقریروں کو اللہ تعالی کی ذات پر حمر کرو ان لوگوں کے ذہنوں میں کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے ایک جملہ بڑا ٹپکل جملہ اور بڑا کمپریہینسو قسم کا اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور ماں سے وا اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یہ بس یہ محنت تھی تیرہ سال تھی پھر فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو تاکہ تمہیں مانگنے کی عادت نہ پڑ جائے چھوٹی بھی چیز ہو فرمایا جوتی کا تسمہ مانگو یہ احادیث ہیں جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو رب سے مانگو اس لیے کہ تمہیں اس سے مانگنے کی عادت پڑ جائے تمہارے پاس ہو بھی تو بھی مانگو سے. اس لیے کہ یہ جو تمہارے پاس ہے یہ بھی اس کی مہربانی سے رہ سکتا ہے تم اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تمہارے پاس کھانے کو ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرا کام نہ کرے دعائیں ہر زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں دعا اللہ کے ساتھ رابطہ یہ ہے ذکر اللہ یہ ہے تعلق باللہ اس کے ہے کوئی خاص ضربے کوئی نہیں کوئی خاص یہ نہیں کہ اس ناک سے کھینچو لا کے یہاں ضرب مارے ہیں اس کو وہ یہ ہے روم میں جاؤ تو یہ دعا مانگو اللہ منی الخبص الخبہ نکلو تو یہ دعا پڑھو الحمدللہ للہ عافانی ساری تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے آفیت دی ہے واضح اور اس نے مجھ سے ازیت کو دور کر دیا ہے یہی پیشاب اگر رک جاتا اندر تو کیا کیفیت ہوتی اسی طریقے سے شیشہ دیکھو چاہے تم کالے ہو چاہے گورے ہو چاہے جیسے بھی ہو لیکن اس پوری کائنات کے اندر تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لاقت خلق نل انسان فیح تقوی ابھی آپ نے کسی کو دیکھا نہیں جنات اور پریوں کے بارے میں بڑی کہانیاں مشہور ہیں کسی خوبصورت یا خوبصورت جن کو بھی آدمی دیکھ لینا تو اس کے بعد بدصورت سے بدصورت جو آدمی ہے نا جو آدمی یہ سمجھتا کہ جس کی ناک بھی موٹی ہے رنگ بھی کالا پلان وہ خوبصورت ترین مخلوق لگتی اتنی خوبصورت چیز ہے انسان اللہم حسن تخلقی اللہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا یہ تیری مہربانی تھی نے اپنے کرم سے بنایا نا میں نے کوئی نقشہ نہیں بھیجا ہسن خود تو اللہ میرے اخلاق بھی ٹھیک کرتا وہ بھی خوبصورت بنا دے اپنی مہربانی سے گاڑی پہ بیٹھنا گاڑی سے اترنا سواری پہ چڑھنا سواری سے اترنا گھر سے نکلنا گھر سے پلٹ کے آنا فرمایا جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب پہ توکل کیا بسم اللہ و توکل تو ولا حول ولا اللہ ولاق اللہ بلّہ تو اللہ تعالی فرماتا ہے ندا دیتا ہے کہ تجھے بچا لیا گیا وہ قیتا وہ دیتا تیری کفالت کر لی گئی ہے تجھے بچا لیا گیا اور تجھے ہدایت دی گئی ہے اور اس وقت جو شیاتی ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہوتا کم از کم ایک جن تو اس کے ساتھ ہر وقت رہتا جو کھاتا بھی اس کے ساتھ ہے پیتا بھی اس کے ساتھ ہے سوتا بھی اس کے ساتھ ہے اور زیادہ بھی ہو سکتے جیسی جیسی بندوں کی طبیعت ہو ویسے ویسے وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار آپ چلو کہ دوسرا شکار ڈھونڈتے ہیں تم اس آدمی کے ساتھ کیا کرو گے جس کو اس کے رب نے ہدایت بھی دے دیا اور بچا بھی لیا ہے وہ کیٹا وہ ہدیتا اور اس کی کفالت بھی رب نے کر لی ہے یہاں تو ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا کتنی سی بات ہے اچھا؟ بسم اللہ توکل علی اللہ ولا حول ولا کو اسی طرح جب پلٹ کے آدمی آتا ہے بسم اللہ والا جناب بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا نا یا او بن لے رب نہادرو علئی ہم پلٹ کے آ گئے ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ گئے ہیں اوبن اوبن ہم آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو بن ہم اپنے رب کی طرف توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں اس گھر سے نکل کر پلٹ کے آنے تک جو بھی ہم سے کوئی ایسا کام ہوا ہے جس سے وہ ناراض ہوا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ ہمیں معاف کر لا یوغرو علئی نہ ہم وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ اتنی سی بات ہے یہ وہ تعلق باللہ ہے جو نہ پولیس کی نگرانی میں سر انجام پا سکتا ہے نہ فوج کی نگرانی میں سر انجام پا سکتا ہے یہ بندے کے اندر ایسا پروگرام انسٹال کر دیتا ہے کہ بندہ اکیلا ہوتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اللہ سے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ جسے حضرت فرمانا اب تک اللہ ہائی سو ما کنٹا تو جہاں کہیں بھی ہے تو اللہ سے ڈر اس میں کیا ہے ہائیسوں کے اندر یہ بھی ہے اے ما ماں کنتا کی بجائے ہے ما ماں کنتا تو جہاں کہیں یعنی تو اگر صدر ہے تو بھی اللہ سے ڈر جو ہیڈ اف دی سٹیٹ ہے تو بھی اللہ سے ڈر اور ایک مزدور ہے تو بھی اللہ سے ڈر اس میں نہیں کہ میں اتنا بڑا اگر میرے پاس عہدہ ہو جائے تو پھر مجھے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اب تو سارے میرے اپنے ہینڈ پکڈ لوگ بیٹھے ہوئے پولیس فوج میں بھی اور عدالت میں بھی اور فلاں جگہ بھی اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے اور پکڑنے والے نے بتا دیا کہ نہیں اس کے ہاتھ کوئی باندھ نہیں سکتا وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے ٹھیک ہے یا ربا کا فقبر اپنے رب کو بڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کی کبریائی نہیں کی آپ ابھی سن رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف پسند نہیں کیا کرتے تھے نہ دوسرے کے لیے آپ نے یہ چیز اسوا قائم کیا بلکہ آپ نے فرمایا جو تیرے منہ پر تیری تعریف کرے تو مٹھی لے کے مٹی اس سے منہ بیٹھا لے اس لیے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی منہ پر تعریف کی اس نے اس کو قتل کر دیا یہ اس کے دین بھروار اس کے اندر ریاکاری کاری آ جائے گی اور جو آ جائے گا اور یہ تو ایسے جیسے جان بوجھ کے آپ کسی کو ایڈز کا انجیکشن دے رہے ہیں ایڈ والا خون دے رہے ہیں آپ اس کو تو آپ نے تعریف نہ اپنے لیے پسند کی بلکہ ایک صاحب آئے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسافر کرنے لگے تو ان پہ وہ روب کی کیفیت اتائی ہوگی جیسا ابھی آپ نے حدیث میں سنا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روب عطا کیا گیا تھا کہ ایک مہینے کے پیدل سفر پر بندہ ہو تو اس پہ حضور کا روب پڑ جاتا تھا وہ اس میگنیٹک زون کے اندر آ جاتا تھا جہاں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب انویزیبل ڈر خوف اور وہ تاری ہو جاتی تھی آدمی جاتی کہ وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا تو, اس تاری ہوگی شروع ہوگی تو آپ نے فرمایا ایک دے بھی کام دیکھو سکون پکڑو تمہیں کیا ہو گیا ہے میں بادشاہ نہیں ہوں میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی اسی طرح ایک ساتھ تعریف کرتے کرتے زیادہ ہنوم کرنے لگے ہم سب میں اچھے اور ہم میں سے سب کے اچھے کے بیٹے اسی طرح میں دو تین کافی ملایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ وہ جو بات پہلے کہہ رہے تھے وہ بات کرو مجھے بڑا کرنا چھوڑو میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں آیا میں تو رب کی بڑائی کے لیے آیا اسرائے صاحب نے کہا کہ جو آپ کی مرضی اللہ کی مرضی ہو آپ نے فرمایا تجال عین اجال تین دلّہ تو انہیں مجھے رب کا مد مقابلہ اللہ کی مرضی ہو پھر آپ کی مرضی ہو مجھے اس بریکٹ سے باہر نکالو میں بھی رب کی مرضی کا پابند ہوں. کیا سکھایا قرآن حکیم جو فرمایا یتلو و الکیم قرآن حکیم کیا ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اختیارات کے معاملے میں پروردگار بہت سینسیٹیو ہے عبادت کے بارے میں کمی بیشی ہو جائے تو وہ بادشاہ ہے درگزر کر دے گا یہ اس کا حق ہے اور اگر ہمیں اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرنے کا اس نے حق دیا ہے تو ہم بھی رب کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اگر اس کی کوئی نماز نہیں پڑتا تو وہ اس کو معاف کرتے یہ اس کا حق ہے یہ حقوق اللہ ہے لیکن اختیارات کے معاملے میں ابھی بات مکمل نہیں ہوتی تھی کہ وہی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی لئی سلا کا من اے رسول اختیارات کے معاملے میں آپ دخل نہیں دیں گے آپ نے فرمایا اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کے چہرے کو لہن کر دیتی فوراً بھائی نازلینا یہ ہدایت دینا یہ ہمارا اختیار ہے آپ اس پہ کسی قسم کی سینکشن نہیں لگا سکتے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے لئی سال کا منا اللہ نہیں اللہ اور تو مقبول کر سکتے اگر میں نے آپ کے ماتے کوئی شک کی ہے اور وہی خالد جبنے ولید ہیں نبی کے ہاتھ سے تلوار لیتے ہیں اور سیف اللہ کا خطاب پاتے ہیں وہی کے بارے میں فرمایا کل بتا دوں گا فرمایا یہ آپ نے کیوں کہا کل بتا دوں گا اس کا مطلب ہے کہ آپ خود مختار ہو گئے پندرہ دن وہی رکی گئی بعض روایات میں چالیس دن رکی رہی اور جب شروع ہوئی تو کیا فرمایا ولا تک انی فائل انال کا گدن کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہنا کہ میں کل کروں گا اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ کہنا یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنی حساسیت فورن ایکشن لے لینا کیوں اس لیے کہ وہاں زیادہ امکان تھا کہ کوئی محمد کو خدا بنا لے لوگوں نے بنا نہیں لیا فرق ہی تو تھوڑا سا ہے نا آپ ڈپٹی جو مینیجر ہے اس کو آپ پروموٹ کریں گے تو کیا بنائیں گے فار سپروائزر انجینئر نہیں کیا بنائیں گے پروموٹ کریں گے تو مینیجر بنائیں گے اس کو ڈی ایس پی کو پروموٹ کریں گے تو کیا بنائیں گے آپ ایس پی بنائیں گے جب ہیں ہی وہ اللہ کے بعد وہ ہیں تو آپ ان کو پروموٹ کریں گے گلوب کریں گے تھوڑا سا بھی جیک لگائیں گے تو کیا بنائیں گے آپ خدا اس لیے انہوں نے کہا کہ با خدا دیوانہ باشند رب کے معاملے میں تو تم پاگل ہو جاؤ دیوانے ہو جاؤ اسے جو مرضی ہے بنا دو اس لیے کہ اسے اوپر کوئی نہیں اس کی جتنی تعریف کر سکتے ہو جو کلابیں ملا سکتے ہو ملاپ ملا میرا رب یہ بھی کر سکتا ہے میرا رب یہ بھی کر سکتا میرا لیکن با محمد ہوشیار جب بات محمد کی ہو رہی ہو تو ہوشیار ہو کے تعین کرنا ہے ذرا سا اوپر ہوگا تو خدا بن جائیں گے مشرق بن جاؤ گے لہذا ان کا تعین کرتے ہوئے فوراً ایکشن لیا ولا تکول الن شین کا غدم اللہ شام یہ ہے عقائد کا تجزیہ تیرہ سال عبادت سود مدنی دور کے آخر میں جا کے حرام ہوا زکات غزو خیبر کے بعد جا کے فرض ہوئی روزے غزو خیبر کے دوران کے وقت ارد گرد اس کے فرض ہوئے ہیں حج سن سات یا آپ کے نو ہجری کو جا کے فرض ہوا ہے جب نفیر عام ہوئی رام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں جب آپ نے اسلام کے طریقے پر حج کیا تو مدیم جو مکے کے اندر تیرہ سال محنت ہوئی ہے وہ عقائد کی محنت ہوئی ہے اصل جو اہمیت ہے وہ ذہن سازی کی اہمیت ہے اگر ذہن کے اندر گنبلا بڑا ہوا تو آپ احکامات دیں گے تو وصول کہاں کیا جائے گا وہ تو کہیں گے جی آپ کی فلافی کے اوپر آپ کی جو ڈسک ہے اس کے اوپر تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہر چیز کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا جب بھی آپ کوئی پروگرامنگ کرتے ہیں تو وہ پہلے بتاتے کہ صاحب اتنا آلریڈی آپ کی جو ہے وہ فل ہے آپ کی ڈسک اور اتنا باقی رہتا ہے اس میں جو مرضی ہے بھر لو تو آپ کی فلاپی کے اندر سارے کے سارے وہ بتوں کی سفارشیں اور بتوں کا فلاں اور بتوں کا نفع اور نقصان دینا اور ان کا بیٹے دینا اور ان کا فلاں دینا بھرا ہوا ہے تو رب کے لیے اندر تو گنجائش ہی کوئی نہیں اس لیے سب سے پہلے زین سازی کی ہے اور ذہنوں کے بت توڑے دیکھیے آپ مکے کے اندر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے کسی بت کو دھکا بھی نہیں دیا بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے نا آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جو مزدور طبقہ ہوتا ہے وہ کافی طاقتوار ہوتا ہے گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے اسی کو بلایا جاتا ہے جان ہوتی ہے ذرا تو حضور رات کو بھی کسی کی ڈیوٹی لگا سکتے تھے حضرت بلال وغیرہ کی کہ رات کو نہ جاتے رہ نہ بجے جا کے نہ دو چار بت توڑانا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ فتنا فساد مت جاتا صبح تفتیش ہوتی ڈنڈا سوتا ہوتا اس سے فساد پھیلتا لیکن حاصل کچھ نہ ہوتا فتح مکہ سے ستال حضور نے کسی بت کو نہیں توڑا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہوتعم میں بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ کے دروازے کے سامنے بت رکھا ہوا ہے مقام ابراہیم جو تھا وہاں بت رکھا ہوا تھا اور یہ جو کہا گیا وتہ خزو مقام ابراہیم اور اس لیے کہا گیا کہ چونکہ وہاں بت رکھا ہوا شہادہ کے دل میں بکراہ کہ یہاں بت رکھا گیا تھا تو اللہ نے فرمایا بتا کہ مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کے تم نماز پڑھو اب وہ بت اٹھا لیا گیا بات ختم ہو گئی یہ شاعر اللہ میں سے ہے اسی طرح سفا اور مروا پہ دو بت رکھے ہوئے تھے نالا اور ساخ کے رکھنے والوں نے عبرت کے طور پہ رکھے تھے بعد والوں نے ان کو بھی اللہ کا پیارا بنا لیا تھا حالانکہ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ انہوں نے بدکاری کی تھی حرم کے اندر اور اس کے نتیجے میں پروردگار نے ان کو بت بنا دیا تھا پتھر کے بنا دیے تو لوگوں نے اٹھا کے ان کو رکھا کہ بھائی لوگ جب صفا مروا کریں گے تو ان کے حال سے عبرت پکڑیں گے اور آئندہ یہ کوئی کام نہیں کرے گا لیکن جب جنریشنز تبدیل ہوئی اب جا کوئی آدمی یہاں سے عراق سے سفر کر کے گیا وہاں پہ تو اسے کیا پتا کیسا سٹوری کیا انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں والے تو صفا مروا والے تو مجرم نہیں ہو سکتے یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں آہستہ آستہ ان کی بھی پوجا جو ہے وہ ان کے پاس جب صفا میں ہوتے تو دعا مانگتے اس کے بدلے میں کہا گیا کہ بت اللہ کی طرف دیکھ دعا مانگ ایک چیز ہٹائی اور اس کی جگہ ایک چیز رکھی ہے. چاند کو دیکھ کے لوگ کہا کرتے تھے بھائی ہمارے اوپر مہربانی کرنا ذرا میرا گھر بچا دینا بھائی چاند جی یہ بڑا منہج چاند نکلا لوگ کیسے نا اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب اس کو دیکھو تو دعا اسلام نے ریپلیس کیا ہر چیز کو. اور یہ جو اقامات قرآن حکیم کے ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے فرمایا والان سلامت وال اسلام رب بھی و رب و کلاند تو بے دست ہو پا ہے میں بھی بے دست تو بھی مجبور ہے میں بھی مجبور ہوں تو میری تقدیر کو نہ بگار سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے تو بھی اسی سٹاف ہے میں بھی اسی اسٹاف کا ایسا ہوں. تیرا اور میرا رد اللہ تو شرک کی جگہ ہے توحید والی دعا گئی فرما اسی طرح جب وہ سفا مروا کرنے لگے تو دیکھیے حضور نے کتنی ذہن سازی کی ہے کہ صحابہ کے دل میں قرات آئی کہ وہ سفا مروہ کرے اس لیے کہ یہاں بت رکھے ہوئے تو اللہ نے فرمایا انفا و مروا تو من حجل بیما خلا جنا حال یہ تو وقت <بحبی> یہ اللہ کے شاعر ہیں کسی نے چار دن ان کو نجس کیا تھا اب ٹھیک ہو گئی ہے سرتحال اب تم تباف کرو اس کا تو عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکہ فتح نہیں کیا تب تک بتوں کو نہیں چھیڑا پہلے زینوں کے بت توڑے پہلے سینوں کے بت توڑے اگر سینوں میں بت ہیں جسے اقبال نے کہا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہواس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اگر اندر پورا میوزیم کھلا ہوا ہے باہر کے بت توڑ کے کیا کرنا ہے یا جیسے اقبال نے کہا میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے آشنا تمہیں کیا ملے گا نماز کس کے آگے سارا رکھ رہے ہو اندر تو تیرا پورا توپ کاپی میوزیم کھلا ہوا ہے پتا نہیں کتنے بت سوارے ہوئے تم تو سب سے پہلے ذہنوں کے بت توڑے ہیں سب سے پہلے سینوں کے بت توڑے ہیں ذہن سازی کی ہے عقیدہ درست کیا ہے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے تیرہ سال کی محنت اللہ اللہ اللہ, اللہ ہر جگہ اللہ یا بولے میں یہ شاہن ہو یا بولے میں یہ شاہ زکور اور یو زبر زکران وا ناسا وہ جانو میں یہ شاہ وقیما ان میں وہ <تصفيق> یہ سارے کام رب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا دونوں دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے بیٹا بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے اس میں کسی بابے چاچے کا کوئی اختیار ہی کوئی نہیں ان میں علیم وہ ہے اس سے بڑا کوئی بھی نہیں وہ درست کرتا ہے یہ عقیدہ تیرہ سال عقیدے کی محنت تھی اب بھی یہی ہے درست عقیدے کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی انسان کو نجات دے دے لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے اگر یہاں رب بڑا نہیں ہے اور بڑے ہیں رب کو رکھا ہوا ہے لیکن نام کے ایک جیسے بادشاہ ہوتا ہے برطانیہ کے بادشاہ کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں وہ نام کا بادشاہ ہے اس قسم کا بادشاہ اللہ کو بنایا ہوا ہے مانگتے ہیں سب سے اوپر بھی مانتے ہیں لیکن اختیارات نیچے دیے ہوئے تو ایسی قوم ایسے لوگ ایسی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی اس لیے کہ یہاں تو تمہیں بڑے بڑے بھوت آ کے ڈرائیں گے بڑی بڑی سپر پاور آ کے ڈرائیں گی تمہیں کیسے و کسرا آ کے تمہیں ڈرائیں گے اگر تمہیں اس پر یقین نہیں ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے تو, تو ان کا مقابلہ کیسے کرے گا جب سامنے دو لاکھ کا لشکر ہے ادھر تین ہزار کا لشکر ہے تو کیا نعرہ لگتا ہے فرمایا اللہ اکبر میدان جنگ میں یہی نعرہ ہے نا دشمن پر جب آپ ٹوٹ پڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں میرا رب سب سے بڑا ہے اسی طریقے سے آپ اذان دیتے ہیں تو کیا اللہ اکبر اللہ اکبر تقدیر کہتے ہیں تو کیا اللہ اکبر اللہ اکبر نماز شروع کرتے ہیں تو کیا ہے اللہ اکبر ایک رکن سے دوسرے رکن کو آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں تقبیر انتقال ہے کیا ہے اللہ اکبر یہ کیوں ہے اس لیے کہ اگر یہ ڈیمیج ہو گیا نا زین میں سے تو جو کام کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے تمہیں کرنا ہے اور تمہیں اس کام کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نہیں کر سکو جنہوں نے یہ کام شروع کیا حسن البنا شہید اور سید قطب شہید آپ دیکھیں ان پہ کیا بلائیں آئی ہیں زینبل غزالی وہ کیوں انہوں نے چیلی عورت ہے عورت کتے چھوڑے گئے اکیلی کوٹری میں اس پر تشدد ہوا ہے جمی ہوئی ہے کیوں جمی ہوئی ہے اسے درد نہیں ہوتا جب کتے کاٹتے تھے اسے درد نہیں ہوتا تھا سہارا کس نے دیا ہوا تھا اللہ نے یہ جو لوگ انجیکشن دیتے ہیں نا ڈاکٹر لوگ سرجری کرتے ہیں تو انجیکشن دے کے یا سلا کے دگا کو ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیتے ہیں پیٹ کھول لیتے ہیں بے ہوش کر کے دل کو بھی نکال درد کو نہیں ہوتا بندے وہ آپریشن کر کے لے کے آتے होश بندے کو ہوش آتی ہے اس لیے کہ آپریشن تھےٹر سے ان کا اصول ہے کہ بندہ ہوش میں لا کے تو نکالتے ہیں وہاں اور آگے جب وارڈ میں لے کے جاتے ہیں تو ہوش میں لا کے ان کے حوالے کرتے ہیں ایسا نہیں کہ مردہ یہ رب والا جو ٹیكہ ہے نا اس میں آپ اندازہ كریں کہ کھولتے ہوئے تیل کے اندر بندے کو پھینکا اس نے اس نے کہا دو ساتھی تھے ایک اس نے کہا کہ تم حضور کے بارے میں کہ ان کو برا بلا کہو اور میری تعریف کرو وہ نہیں مانے ان میں سے ایک کو اس نے اٹھا كے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا اور حالت یہ ہے کہ تیل میں گرتے ان کے بدن کا گوشت ٹڈی سے نکل گیا پورا گوشت اب دوسرے کی باری تھی وہ رونا شروع ہو گئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے دور کی بات تو اس نے کہا لوگ کو جا کر انہوں نے نے بتایا کہ دوسرا تو رو رہا ہے اس نے کہا بلاؤ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ میری بات مان رہے نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں مرنے کے در سے رو رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے میں تو رو رہا ہوں کہ ایک جہان ہے رب کی خاطر دے رہا ہوں کاش میری سینکڑوں جانے ہوتی میں رب کی خاطر دیتا میں اس پہ رو رہا ہوں اس پہ اس نے کہا کیسا تم ایسا کرو میرے ماتھے پہ بھوسا دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا ان کا اچھا ٹھیک یہ ہو سکتا ہے اس کے ماتھے پہ بھوسا دیا انہوں نے اس نے ان کو رہا کر دیا مدینے تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بوسے کو ویلڈ کرنے کے لیے کہ تم نے کوئی برا کام نہیں کیا تاکہ اس بندے کے دل میں کوئی خلف باقی نہ رہے آپ نے اٹھ کے اس بندے کے ماتھے پہ بھوسا دیا اتنی ہمت کا کام اس کا سامنا کرنا رہا آخر وہ مجبور ہو گیا ہے اور اتنی بات ہے کہ میرے ماتھے پہ بوسا دو اس سے تو کوئی شرک نہیں ہوا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اتنے کی اجازت تھی تو نے فقہ کا وہ لیگل ویم جو تمہارا تھا اس کا تم نے مظاہرہ کیا تم نے اندازہ کر لیا کہ اس میں شرک والی گناہ والی کوئی بات نہیں اور تم نے اس کے ماتھے کو بوسا دیا اور اپنی جان بھی چھوڑا لی آ تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے ان کے ماتھے کو اس کے بدلے نے اس کے ماتھے کو بھوسا دیا تاکہ اس کے اندر کوئی گلیتی کانشیس نہ رہے کہ جی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو یہ ذہن سازی اگر تقدیریں رب کا کام کرنا ہے تو پہلے رب اپنے ذہن میں بڑا ہونا چاہیے اس کے بعد ہی تم اس کو آگے لے کے جاؤ اور مشکلات کا سامنا کرو گے اور اسٹیٹ سپانسرڈ جو ٹیررزم ہے جو مار پٹائی وہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا جو سڑکوں پہ لاہور کی سڑکوں پہ آپ نے دیکھا تھا یعنی صحافی لوگ جو ہوتے ہیں یہ چیزیں دیکھنے والے ہوتے ہیں بڑے سخت دل ہوتے ہیں تو بیٹھے آگے میں وہ دیکھ کے روتے تھے دھارے مار کے روتے تھے کہ یہ پاکستان کی پولیس یہ ان بوڑھے ستر اسی سال کے بوڑھوں کے ساتھ اس طریقے سے کر رہے ہیں اور ان کا جرم بھی کوئی نہیں اس لیے کہ اس کے تین بیٹے شہید ہوئے ہوئے تھے وہ کہتا تھا میرے بیٹے کا قاتل یہاں اس دھرتی پہ کیوں پاؤں تھے یہی داخل اتنا سا جب تک رب بڑا نہیں ہوگا آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے معافی نامے نہیں داخل کریں آپ نے دیکھا کہ جیل میں فلاں پارٹی کے لوگ بھی گئے فلاں کے بھی گئے فلاں بھی گئے اور دس پندرہ دن کے بعد انہوں نے معافی نامے لکھے اور ساری فاختائیں باہر آ گئی اور دوسرے ڈٹے ہوئے مولانا عبدال مالک صاحب سے کیوں نہیں لکھوائی کسی نے معافی نامہ یہ تقدیریں رب جب تک زین میں نہیں ہوگی معاشرے میں نہیں آئے تو سب سے پہلے زین سازی اور یہی تیرہ سال کی محنت ہے اس کے بعد وہ بندے جدر نکلے دنیا کو فتح کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ ہمارے جین میں بھی اس تقبیر رب کے مشن کو زندہ کر دے اور فلم واقع ہمیں بھی یہ توفیق ملے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے پہ یہ رب کی کبریائی نمایاں نظر ہے وافر و دعوانا